بھائی کہ یہ سوال ہے اگر شدید فتنہ ہو تو کیا خودکشی کر سکتے ہیں خودکشی کرنا حرام ہے جائز نہیں ہے جتنا شدید فتنہ ہو خودکشی کرنا جائز نہیں ہے کیونکہ فطر میں پڑھنا بھی حرام ہے خودکشی بھی حرام ہے تو حرام کا علاج حرام سے نہیں کیا جاتا نافرمانی کا علاج دوسرے نافرمانی سے نہیں کیا جاتا نافرمانی کا کی علاج کیا ہے فرما برداری ہے فرم برداری کیا ہے یہی دورہ جو میں نے بتائے ہیں فتنوں سے دوری اختیار کرنا اور انسان کر سکتا ہے یہ جو علاج اللہ تعالیٰ کے پیار پیمبر وسلم نے بیان فرمایا ہے یا ناممکن بھی مشکل بھی نہیں وال مشکل اس کے لیے ہے جو عمل نہیں کرنا چاہتا ورنہ اس سے آسان کیا ہے فطر میں کی طرف جانا یا فطر سے دور جانا آسان کیا ہے تو دور سمجھ جانا, سمجھ جانا آسان ہے نا فطر میں پڑنا تو اور مشکل رکاوٹیں ہیں یعنی مار بھی پڑتی ہے گالیں بھی پڑتی ہیں دھکے بھی پڑتے ہیں اور گولے بھی لگ سکتی ہے قتل بھی ہو سکتا ہے تو مشکل ہے کہ نہیں آسانی کیا ہے کہ انسان خود اپنے آپ کو فتنوں سے دور کر دے اس میں نہ پڑے بات بھی نہ کرے کوئی بات کرتے اسے بھی منع کر دے تو خودکشی جائز نہیں اللہ تعالیٰ کے پیار پیارے اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص اپنے آپ کو کسی چیز سے قتل کرتا ہے تو قیامت کے دن وہ شخص جب اسے دوبارہ زندہ کیا جائے گا اسی چیز سے اپنے آپ کو عذاب دیتا رہے گا جس چیز سے آپ کو دنیا میں قتل کیا ہے اور مارا ہے تو شرائن خودکشی جائز نہیں ہے